تو گیارہ ستمبر کے واقعات ہو گئے اور فلسطین میں انتفاضہ شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ شیخ عبدالعزیز رنتیسی رحمہ اللہ کے زمانے میں جو انشاءاللہ حقیقی معنوں میں جو جہاد ہوا جو بعد میں منحرف ہو گیا تو یہ جو جہاد تھا فلسطین میں یہ سب کے سب تو ماہ یا الا رد افعال علی عدوان یہ تو دشمنی کے خلاف ایک ری ایکشن ہے بدلا ہے جواب ہے رد عمل ہے ولیسۃدوان ان ابتدا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کے خلاف دشمنی کی ہے یا ہم نے ان پر پہلے حملہ کیا ہے کما اکنا و مغمل عالم جیسے کہ انہوں نے دنیا کے اکثر لوگوں کو اس طرح سمجھایا ہے وہ حتیہ من امین حتا حتی کے بہت سارے مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ دہشت گرد غلط کر رہے ہیں یہ ان کی ترتیب کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے کہ انہوں نے ہماری ان کاروائیوں کو ظلم کی طرح دکھایا ہے حالانکہ ان کے جو مظالم ہے یہ تو ان کا نتیجہ ہے لیکن قلم درکف دشمنس تو اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ نے مسلمان امت پر کہیں ظلم کیا ہے ناز باللہ یہ کفار کی باتیں ہیں یہ باتیں ہماری زبانوں سے ادا نہیں ہونی چاہیے کہ شیخ نے ایسا کیوں کیا مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ ایسا اگر نہ کرتے تو امارت اسلامی افغانستان ختم نہ ہوتی تو اس کا جواب بھی آگے آئے گا یہاں تک تو استاد نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ گیارہ ستمبر 2001 ایک سے بہت پہلے کے منصوبے ہیں جن حالات میں اس وقت ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ یہودیوں اور امریکیوں نسرانیوں سلیبیوں کے بہت پرانے پروگرام ہیں خلاصہ یہ ہے کہ گیارہ ستمبر کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی پہلے سے زیادہ بگڑی پہلے جو تین عنوانات ہم نے بتائے کہ دینی اعتبار سے مسلمانوں کی محرومی دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کی محرومی اور کفار کے قبضے کے اعتبار سے جو تفاصل ہم نے بتائیں اس میں مزید شدت آئی مزید سختی آئی اور مزید بگاڑ آیا خلاصہ یہ ففی ضیاع دینہم دین تو دین کے ضائع ہونے کے سلسلے میں اور دینی اعتبار سے مسلمانوں کی بربادی کے سلسلے میں ہمارے اوپر جو مرتد حکمران مسلط ہیں اور تعوت حکومت مسلط ہیں انہوں نے شرعی نظام کو تبدیل کرنے اور اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک بہانہ پا لیا ان کو ایک بہانہ مل گیا اور ہمارے مقدس مقامات پر قبضہ کلم کھلا شروع ہو گیا اور عقائد کو خراب کرنے کے لیے میڈیا سرگرم ہو گیا مسلمانوں کے عقائد اور نظریات اور افکار کو خراب کرنے کے لیے میڈیا سرگرم ہو گیا بداتوں کو رواج دیا گیا صفی ازم کو رواج دیا گیا فسق و فجور کو رواج دیا گیا اور زلالت اور گمراہی کو پھیلایا گیا کیسے میڈیا پروپیگنڈوں کے ذریعے اور دنیا میں موجود ہر قسم کے چینلز کے ذریعے ذرائع ابلاغ کے ہر قسم کے چینلز کے ذریعے مسلمانوں کو مزید تباہ اور برباد کیا گیا دینی اعتبار سے وزدادت غربت المؤمنین و المجاہدین ول امرینا بالمعروف ون نہ ہی نا انل منکر بف علی شراست اور جو مؤمنین ہے مجاہدین ہیں امر بالمعروف کرنے والے نہیں عن منکر کرنے والے لوگ ہیں ان کی غربت اور ان کی اجنبیت اور بیگانگی میں مزید اضافہ ہوا اس لیے کہ میڈیا پروپیگنڈوں کے ساتھ ساتھ استخباراتی جنگ بھی ان کے خلاف جاری ہے آپ کو یاد ہوگا شاید پاکستان میں یہ جنگ اخبار وغیرہ جو خبیص لوگوں کے اخبارات ہیں ان میں باقاعدہ ہمارے بڑوں کی تصویروں کے ساتھ شائع ہوتا تھا کہ یہ مطلوبین ہیں موسٹ وانٹیڈ جو کوئی ان کے بارے میں معلومات دے گا جو کوئی ان کے بارے میں کوئی اطلاع دے گا اس کو اتنے اتنے انعامات دیے جائیں گے اور نام اس کا سر راز میں رکھا جائے گا یہ جنگ اخبار اور یہ دوسرے شیطان اخبار یہ ہمارے مجاہدین کے خلاف اس طرح مصروف عمل تھے اور آج بھی ہیں میڈیا تو آپ ان باتوں کو لکھنے والے کسی صحافی کی گردن کاٹ دیں تو لوگ شور مچاتے ہیں کہ ایک غریب اور بے گناہ کو مار دیا ہے اس کا کام تو کلاشنکوف سے زیادہ سخت ہے اس زمانے میں ایک اور اخبار ہوتا تھا کہ ایسائی کا اخبار ہے اور حالات کے مطابق قلابازیاں کھاتا رہتا ہے نام تو اس کا امت ہے اور ہے وہ امت کے شریر ترین طبقوں میں سے تو یہ امت اخبار جو ہے اپنے بڑوں کی شیطانی پالیسیوں کے مطابق قلابازیاں کھاتا رہتا ہے کبھی مجاہدین کی حمایت میں ہو جاتا ہے کبھی ان کے خلاف ہو جاتا ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی اونٹ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تمہارے اوپر کوہان بنا ہوا ہے یہ اتنا ٹیڑا کیوں ہے تو اس نے کہا کہ میرے جسم میں سیدھی جگہ کون سی ہے تو یہ امت اخبار وغیرہ جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسلام اخبار کا نام بھی لوں گا اس لیے کہ جب سب سے پہلے یہاں کاروائی ہوئی تھی جس کاروائی کا ذکر میں نے کیا جس میں چالیس پاکستانی فوجی مرے تھے امریکیوں سمیت تو اسلام اخبار کی سرخی خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی دہشت گردوں کے خلاف کاروائی میں دس پاکستانی جوان شہید اور شاید اب بھی لکھتے ہیں وہ لوگ بہرحال اس وقت انہوں نے یہ لکھا تھا تو استخباراتی جنگ بھی ان کے خلاف جاری ہے اور میڈیا پروپیگنڈا بھی ان کے خلاف جاری ہے ان تمام باتوں کے نتیجے میں یہ مومنین یہ صالحین یہ مجاہدین یہ امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کرنے والے مزید غربا ہو گئے مزید اجنبیت اور مزید غربت کا شکار ہو گئے فتوبہ عل تو ایسے غریبوں کے لیے یہ اردو کا غریب نہیں عربی کا غریب ہے تو ایسے غربا کے لیے اور ایسے اجنبیوں کے لیے جنت کی بشارت ہو امت اخبار یہ اشتہار ساتھ لگا کر نیچے یہ لکھا کرتا تھا کہ آپ لوگ ان کے لئے دعا کریں اور یہ کریں وہ کریں اور ٹیلی فون کرنے کے لئے یہ نمبر ہے پھر فجر کی دو رکعت ظہر کی چار رکعت اثر کی چار رکعت مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی چار رکعت اور وطر کی تین رکعت اس کو ٹیلی فون نمبر کی شکل میں لکھ دیتے تھے کہ آپ اس نمبر پر اللہ تعالی سے رابطہ کر کے دعا کریں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے تو یہ میڈیا کی جنگ وہاں پر چلا کرتی تھی لوگ ان باتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں دیکھو حالانکہ یہ سب ان کی سیاست اور پالیسی ہوتی ہے کہیں کوئی شخص جیسے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ بعض کو جال کے ذریعے پکڑا جاتا ہے اور بعض کو چارے کے ذریعے پکڑا جاتا ہے تو کچھ بچارے ان لوگوں کی اس حمایت کی پالیسی کو دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مجاہدین کے حامی ہیں تو ان سے نزدیک ہو جاتے ہیں تو نزدیک یہ سب سیاستیں اور شیتانیاں ہیں ورنہ امت اخبار ہو اور دوسرے اکثر اخبار جو وہاں پر کام کر رہے ہیں سب حکومت کے ماتاہتے ہیں سب ان کی اجازت سے چلتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ اور رہی بات دنیاوی اعتبار سے محرومی کی تو اس وقت ہم علاقائی یا مقامی اعتبار سے چوری کے مسئلے کے شکار نہیں ہیں اس وقت عالمی سطح پر ہماری دولت اور ہمارے بیت المال سے چوری ہو رہی ہے عالمی سطح پر وہ خود آ ہیں نا اب افغانستان میں امریکی خود آ کر بیٹھے ہوئے ہیں پہاڑوں سے ذخائر کو نکال رہے ہیں, لے جا رہے ہیں نکال رہے لے جا رہے کوئی پوچھنے والا تو نہیں اور عراق سے جتنا چاہے تیل انہوں نے نکالا ہے اور یہ تو میڈیا میں بھی آ چکا ہے کہ سونے کی اینٹوں کی اینٹیں انہوں نے ٹرکوں میں ڈال ڈال کر اپنے ملکوں میں منتقل کیے ہیں کون پوچھے گا ان سے حکومت تو نہیں کی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پر اور دولت کی غلط تقسیم ظلم جبر ضلعت رسوائی لوگوں کو ڈرانا قتل کرنا لوگوں کی بے عزتی کرنا عصمت دری کرنا اس میں تو خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے جو عنوانات پہلے گزر چکے ہیں ان سب میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے ستمبر سے پہلے جن معاشروں میں اور سوسائٹیوں میں یہ کام نہیں تھے ان میں بھی یہ کام اور ان میں بھی یہ مظالم اور یہ ہر قسم کے اعمال نظر آئے مثال کے طور پر عرب ممالک اور مشرق وسطی سے دور ممالک جیسے کہ ایشیا کے بعض ممالک ہیں یا افریقہ کے بعض ممالک ہیں مسلمان ممالک ان میں بھی یہ ظلم و ستم نظر آیا کہ جہاں پر پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا مثال کے طور پر انڈونیشیا وغیرہ ہو گیا وہاں مشرقی تیمور کے واقعات کے علاوہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی لیکن گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد وہاں پر بھی مجاہدین کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی الجماع اسلامی ابو بکر بشیر صاحب فک اللہ وسرہ کا جو گروپ ہے اس کے خلاف اپریشن ہوا اور بہت سارے لوگوں کے خلاف اپریشن ہوئے ملیشیا میں فلپائن میں ملیشیا میں اور دوسرے ممالک میں جہاں امریکیوں کا اتنا زیادہ کام نہیں تھا اور اتنی زیادہ مدخلت وہ نہیں کرتے تھے وہاں بھی وہ آئے بات سمجھ میں آ رہی ہے